اور تم ان کی باتوں ننگنا کا غم نہ کرو بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے وہی سنتا جانتا ہے